الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء ابن المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله و نبی اللہ وعلا نور اللہ الحمدللہ الحمد وجل سلسلہ درس شفا شریف ہمارا جاری ہے اور اس میں عاشق رسول حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب بابرکت کتاب اشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو پڑھنے اور سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں اور جو باب رابع ہے قسم اول کا اس میں معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم قاضی رحمۃ اللہ ہی تلالے بیان فرما رہے ہیں پچھلے اسباق میں ہم نے پچھلے دروس میں ہم نے قرآن مجید فرقان شمید کے موجزہ ہونے کے حوالے سے سنا تھا مختلف وجوہات بیان کی تھیں کہ کیوں یہ معجوزہ ہے اب آگے قاضی آز مالکی رحمتہ اللہ تلاڈے دیگر اور معجزے بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے مجید فرقان شمید میں یوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ فرمایا سقد جا برہان امر ربی کو کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی یعنی دلیل آ گئی اور اس دلیل سے مراد معجوزہ ہے تو سرتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ معجزہ ہے پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجوہ ہے لیکن بالخصوص چند معجزات کا قرآن مجید فرقان حمید میں تذکرہ بھی موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزوں کی طرف اشارہ کیا گیا یا واضح طور پر اس کو بیان کیا گیا جن میں سے ایک تو مشہور و معروف معجوزہ آپ کی معراج کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا اور ایسی معراج عطا فرمائی ایسی بلندی عطا فرمائی کہ جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل صورت یعنی الاسراء اور بن نجم ان دونوں میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس پر تفصیلی کلام ہمارے شفا شریف کے اندر بھی ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ بھی مختلف موقع پر معراج کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی ہے دوسرا جو معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید فرقان شمید میں بیان کیا ہے وہ ہے شق قمر کے حوالے سے یعنی چاند کے دو ٹکڑے کر دینا یہ بھی قرآن مجید فرقان شمید میں ذکر کیا گیا صورت القمر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اقتربت سات ون شق القمر کہ قیامت قریب آ چکی اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے چاند کے ٹکڑے ہو گئے یہ قرآن مجید فرقان شمید میں اللہ تبارک و اطرا نے بیان فرمایا قاضی آزمال کی رحمت اللہ تعالی اس درس کے اندر حضور ارحی السلاط اسلام کے دو موجزوں کو بیان کر رہے ہیں نمبر ایک انشقا کی کمر یعنی چاند کا ٹکڑے کرنا اور نمبر دو ہبس شمس یا رد شمس یعنی سورج کو لوٹا دینا اور سورج کو روک لینا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو پھیر دیا اور سورج کو روک بھی لیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چاند کے دو ٹکڑے کر دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا معجوزہ ہے کہ اس کی مثل کسی نبی کو عطا نہیں ہوا کہ عالم میں بالا میں اس طرح چاند کے اوپر تصرف کرنا یہ عقائد جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ علیہ نے اس حوالے سے سات صحابۂ کرام علیہ مردوان کی حدیثیں ذکر کی ہیں کہ جن سے یہ معجزہ مذکور ہے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی بعض روایتوں کے اندر دعا کا تذکرہ ہے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور پھر اس کے بعد وہ مل بھی گئے سات صحابہ اکرام علی مردوان کی حدیثیں ذکر کی ہیں پھر کچھ لوگوں کو جو اس پر اعتراض ہوتا تھا جو عقل کے گھوڑے حدیث کے مقابلے میں دوڑاتے تھے ان کا جواب قاضی آز مالکی رحمت اللہ تلاڑے نے دیا ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے فتح و رضویہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو معجوزات بیان کیے ہیں وہ کمال کے ہیں کہ امام اہل سنت جہاں موقع ملتا ہے جیسے امیر علیہ سنت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر علیہ سنت کی ایک عادت ہے کہ جہاں بھی فتح رضویہ کا کوئی حوالہ پیش کرنا ممکن ہو آپ حوالہ پیش کرتے ہیں اور امام اہل سنت کے القابات ذکر کرتے ہیں امام اہل سنت کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے کہ کسی بھی مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو ہونا ہو اور آپ نہ کریں ایسا نہیں ہو سکتا یعنی yani لازمی طور پر جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں پر حضر الصلاط اسلام کا تذکرہ آپ کرتے ہیں ایسے ایسے مقام پہ کرتے ہیں کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی جیسا ہمارا اگلا سبق جو ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہو جانا پانی کا بہت زیادہ ہو جانا کھانے کا کثیر ہو جانا یہ معجزات ذکر کیے جائیں گے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رضویہ میں رسالہ رکھا پانی کے حوالے سے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ مائے متلک کیا ہوتا ہے کس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے تو آپ نے قریب کوئی دو سو کے قریب پانی کی قسمیں بیان کی کہ ان, ان پانیوں سے وضو ہو سکتا ہے ان سے وضو نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے آپ نے جس پانی کا تذکرہ کیا حالانکہ اب وہ پانی ملنا ممکن نہیں بظاہر ممکن نہیں کہ امام علیہسنت نے فرمایا کہ سب سے اعلی و عرفہ وہ پانی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے مبارک سے جاری ہوا ہاں اور لیکن اب وہ نصیب کہاں خود فرمایا کہ وہ اب کہاں نصیب تو سب سے پہلے تذکرہ آپ نے اس کا فرمایا کہ اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے صحابہ کرام علی مردوان نے وضو کیا پھر آپ نے زمزم کا تذکرہ فرمایا کہ زمزم سے کب وضو کیا جا سکتا ہے کب اس سے وضو نہیں کیا جائے گا اس سے وضو ہو سکتا ہے تو اہل سنت رحمۃ اللہ نے اس تفصیل کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے جاری ہونے والا پانی تو امام اہل سنت کی عادت کریمہ تھی اس طرح ذکر کرتے تھے تو اسی طرح جب آپ نے آ, کچھ معجزات کا ایک مقام پہ تذکرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف کا تذکرہ کیا کہ حضور علیہ کو کیسا تصرف چیزوں پر حاصل ہے کیسی اللہ تبارک و تعالی نے قدرت چیزوں کے اوپر دی ہے تو وہاں پہ معجزہ شکل کمر کا بھی تذکرہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سورج کو روک لینے کا سورج کو پلٹانے کا بھی آپ نے تذکرہ کیا فتح و رضویہ کی تیسری جیل کے اندر وہاں علیہ امام السلمت فرماتے ہیں کہ یہ سارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے تابے ہیں کہ اللہ نے سب کو حضر اللہ علیہ کے حکم کا تابے کر دیا ہے کہ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے یہ تو چالیس سال کے بعد کا معاملہ ہے کہ حضر الاصلاط اسلام کی عمر مبارک چالیس سال کی ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد پھر آپ نے کفار مکہ کو ان کے مطالبے پر یہ معجزہ دکھایا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ آپ کے لیے بچپن کے اندر ہی چاند آپ کے اشاروں پر چلتا تھا حضرت عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے کہ امام سیوتی شافعی رحمت اللہ نے الخصائص القبرہ میں اس حدیث کو نقل کیا اور اللہ سیوتی فرماتے ہیں کہ الخصائص القبرا میں میں نے کوئی موضوع حدیث ذکر نہیں کی جو حدیث ہے وہ ثابت حدیث ہے کوئی موضوع حدیث نہیں اس میں تو آپ فرماتے ہیں کہ سیوتی رحمت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں کہ حضور پر ایمان لانے پر آپ کا ایک بچپن کا معجوزہ بھی میرے لیے باعث ہوا یعنی آپ کا بچپن میں ایک معجزہ دیکھا کہ جس نے مجھے اس بات پر ابھارا کہ میں آپ پر ایمان لے کر آؤں اور وہ معجزہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ جھولا آپ کا پنگھوڑا اس میں آپ آرام فرما رہے ہیں اور جس طرف آپ کا پنگھوڑا جاتا اسی طرف چاند جھک جایا کرتا تھا حضور الاصلاط اسلام نے فرمایا کہ وہ مجھے مشغول لگتا تھا اور مجھے رونے سے روکتا تھا چاند حضر اللہ اسلام کے لیے کھلونا بنا ہوا تھا کہ جس طرف اشارہ کرتے اس طرف چلا جاتا تو عالم بالا میں آسمان پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت جاری ہے حضر اللہ اسلام اشارہ فرمائے تو چاند جس طرف چاہے جھک جائے بلکہ آسمان میں کوئی چیز ہو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں نہ ہو مشہور واقعہ ہے کہ اکارا بھی بار گئے سلط میں حاضر ہوئے اور آ کے بارشیں نہیں ہو رہی اور لوگ ہلاک ہو رہے ہیں مویشی ہلاک ہو رہے ہیں زمینیں خراب ہو رہی ہیں آپ اللہ سے دعا کریں صاحبہ کہتے اس سما ایک قزاٹون کہ آسمان کے اندر کوئی ایک ٹکڑا بھی بادل کا موجود نہیں تھا ہم دیکھ رہے تھے آسمان کی طرف حضور علیہ السلاق اسلام نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی ممبر پر ہاتھ اٹھائے ہیں اور چاروں طرف سے بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی خوب بارش برسی حتہ کہ ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی پھر وہ آرابی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں ارض کرتے ہیں کہ اب تو بہت زیادہ بارش ہو گئی آپ بارش کے ذریعے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش رک جائے اب حضورات اسلام کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم ہوما ہوا ولا یعنی اشارہ کر رہے ہیں کہ ہوا لینا ہمارے ارد گرد ہونی چاہیے ہمارے اوپر نہ ہو تو جہاں جہاں اشارہ کرتے گئے وہاں سے بادل چھٹتے گئے اور بارش رک گئی جس جس طرف اشارہ ہوا تھا وہاں سے بارش رک گئی باقی دیگر مقامات پہ بارش ہوتی رہی تو یہ سارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارے پر چلنے والے ہیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی صورت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے محبت ہو چاہے کوئی معاملہ ہو حرف آخر آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھے انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا سرکار کو مانا ہے سرکار کو مانا تو سبھی کو مانا اللہ کو مانا آپ رحمت اللہ تلا خود فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلاۃ السلام کا گستاخ حضور کی کوئی بات نہیں مانتا تو چاہے کوئی ہو والد ہو بیٹا ہو اس کو ایسے اپنے سے نکال کے پھینک دو جیسے آٹے میں سے بال نکال کے پھینک دو یہ امام اید سنت کی وسیعت ہے آپ کے شہزاد ورنہ مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ مفتی آزم ہند اپنے زمانے کے علامت الہر بلکہ علامت سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ یہ مفتی اعظم ہند نہیں مفتی اعظم عالم ہے ساری دنیا کے مفتی اعظم ہیں اور ان کی پیدائش سے پہلے ان کے پیرو مرشید حضرت سعیدنا ابو الحسین نوری رسمت اللہ تعالی جو اعلیٰ حضرت کے پیرو مرشید کے پوتے ہیں انہوں نے امام سنت کو بشارت دی تھی کہ آپ کے ہاں اللہ تبارک و تعالی کا ولی پیدا ہوگا امام اہل سنت کے شہزادے کے بارے میں اور امام اہل سنت خود فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا اللہ کا ولی ہے اللہ تبارک و تعالی نے مفتی اعظم ہند رشمۃ اللہ کو علم عطا فرمایا تھا عمل عطا فرمایا تھا ولات عطا فرمائی تھی یہ چھوٹے تھے چھت پہ کھڑے ہوئے تھے اور بریلی شریف کے اندر ایک بزرگ تھے جن کی کرامت تھی کہ وہ جب چاہتے تھے جہاں سے چاہتے تھے نظروں سے اوجل ہو جاتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے سامنے یہ مجذوب تھے دیوانے جو ہوتے ہیں مجذوب جن کے اوپر بعض اوقات عقل ظاہر ہو جاتی ہے ان کی اور پھر وہ شریعت کے احکام کے مکلف نہیں تھے حقیقی مجذوب تھے یہ حاضر ہوئے امام اہل کی بارگاہ میں امام اہل سے کہنے لگے دار میں کہ حضرت آپ ہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکومت زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت زمین میں ہے لیکن آسمان میں ہمیں سلطنت نظر نہیں آتی آپ صحیح نہیں کہہ رہے آپ صحیح نہیں کہہ رہے امام علیہ سنت نے کہا کہ صحیح یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آسمانوں میں بھی موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آسمانوں میں بھی موجود ہے خود امام اہل سنت کا رسالہ ہے سلطنت المصطفی کے نام سے کلی ملکوت الوراں یعنی ہر مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلطنت ہے آپ نے کہا کہ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آسمان پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے یہ سنی رہے نا کہ اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اشارہ کیا سورج آ گیا اشارہ کیا سورج ٹھیر گیا رکیا اپنی جگہ پر آگے بڑھا ہی نہیں اسی طرح اشارہ کیا تو بادل ہٹنا شروع ہو گئے سورج کی آوازیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن رہے ہیں چاند آپ کو جو ہے وہ رونے نہیں دے رہا آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے حکم کتابے ہیں تو امام علیہ سنت نے فرمایا کہ صحیح یہی ہے کہ حضور السلط اسلام کی سلطنت یہ آسمانوں میں بھی ہے وہ جلال میں آگے مجذوب تھے مجذوب ہوتے ہی ہیں جلال میں ہی آ جاتے ہیں وہ جلال میں آ گئے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے سنت بھی جلال میں آ گئے کہ ٹھیک ہے مزدو ہوں گے اپنی جگہ پر لیکن ہم تو سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ صحیح یہی ہے کہ آسمانوں میں حکومت ہے وہ ناراض ہو کے چلے گا مفتی اعظم رحمتہ اللہ تعالی چھوٹے سے تھے چھت پہ کھڑے تھے خود بخود نیچے آ کے گر گئے گرے اور بے ہوش ہو گئے اب سب پریشان گھر والے پتا چلا کہ آلات اللہ کی ہو گئی ہے مزدو کے ساتھ تو گھر سے پیغام آیا کہ آپ آ جائیں آپ وہ ہوش میں نہیں آ رہے گھر پہنچے ہوش میں لانے کی کوشش کی ہوش میں نہیں آ رہے تھے تو گھر والوں نے کہا کہ آپ کو ضرورت کیا تھی ایک مزدو سے الجھنے کی اب دیکھیں نتیجہ کیا نکلا اب امام علیہ سنت کو جلایا گیا تو امام علیہ سنت نے فرمایا کہ ایک مستفی رضا تو کیا ہے ایسے اگر کروڑوں بھی ہوں اور سارے کے سارے قربان ہو جائیں میں ہمیشہ یہی کہتا رہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلطنت آسمانوں پر بھی ہے بس یہ کہنا تھا مفتی اعظم رسمت اللہ تعالی کھڑے ہو گئے بغیر کسی ہوش میں لائے کھڑے ہو گئے امام میں واپس آ گئے مجد الفانی رحمت اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے اپنی صدی کا یہ بہت بڑا ولی ہوتا ہے ولیوں کا سردار ہوتا ہے یہ اپنے زمانے کے ولیوں کی تربیت کرتا ہے ان کے مرتبے بڑھاتا ہے ان کو سلوک کی منزلیں تے کروا کے اوپر لے جاتا ہے امام علیہ سنت دار میں بیٹھے ہوئے تھے پھر وہی مجزوب ہے اور آگے کہنے لگے کہ بڑے حضرت صاحب آپ بات بالکل ٹھیک کہتے تھے ہمیں اکال اصلاط اسلام کے سلطنت اب آسمانوں پر بھی نظر آ رہی ہے ان کے ملازل عالیہ حضرت نے طے کروا دی سلوک کی منزلیں طے کروا دی کہ دیکھو جس طرح زمین میں دیکھ رہے ہو نا بسمان میں بھی دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت وہاں کیسی ہے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے تصرفات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے وما کان افوا اور ربی کا کہ جب تیرا رب عطا فرمانا چاہے تو کون ہے جو رکاوٹ ڈالے تو جب اللہ نے عطا فرما دیا اللہ تبارک وط نے حسر علیہ وسلط کو تصرف دیا ہے کہ آسمانوں میں بھی جیسا چاہے تصرف فرمایا تو یہ معجوزہ شق القمر کے حوالے سے علماء یہی بیان فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجوہ ہے اسی کو قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, علیہ نے واقعہ چونکہ ایک ہی ہے لیکن مختلف صحابہ کرام علیہ مرضوان سے مروی ہے حاصل کلام اس واقعے کا یہ ہے کہ کفار قریش کے بڑے بڑے افراد نے یہ بارگاہ رسالت میں آ کر کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس چاند کے دو ٹکڑے کر دیں اب رات کا وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس چاند کے دو ٹکڑے کرتے اچھا اب پچھلے انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں کچھ فرق ہے پچھلے انبیاء کرام علیہ وسلم کے جو معزے ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ جو آیت عامہ کے طور پر ہوتے تھے یعنی ایسا ان کو واضح کر کے دن کے اندر پیش کیا جاتا تھا کہ جس کو ہر ایک صاف طور پہ دیکھ لے وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ جب وہ اس کو دیکھ لیں گے اب اس کا انکار کریں گے تو اس کے بعد ساری کی ساری امت تباہ کر دی جائے گی یعنی جب دیکھ لیا جیسے علیہ اسلام کی اونچنی کو انہوں نے دیکھ لیا شعیب اسلام نے معجزے پیش کیے ان کو انہوں نے دیکھ لیا حود علیہ اسلام کے معجزے کو دیکھ لیا مختلف معجزات کو دیکھنے کے بعد جب وہ ایمان لے کرنی ہے تو سارے کے سارے تباہ پر بات کر دیے گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہیں وما کا نبا بحم کہ جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں اللہ تبارک پتہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے تو حضور علیہ اصلاق اسلام کے معجزات کے حوالے سے شارحین نے شفا شریف اور دیگر نے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ کے معجزات کے اندر بھی رحمت ہے کہ اگر یہ آیت عامہ کے طور پہ دکھائے جاتے کہ جس کے بعد کوئی حجت ایسی باقی نہیں رہتی کہ عذاب نہ ہے اس انداز میں نہیں دکھایا گیا کیونکہ اگر اب اس کا انکار ہوتا تو پھر سب کو تباہ و برباد کر دیا جاتا اس لیے میراز بھی رات میں ہوئی اسی لیے معجوزہ شکول کمر بھی رات میں ہوا کہ اگر دن میں اس طرح کا معجوزہ دکھایا جاتا اب کوئی انکار کرتا تو اس صورت میں اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا اور اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کا تقاضا یہ نہ تھا اس لیے اس طرح کے معجوزات یہ رات کے اندر دکھائے گئے اب موجوزہ شکل قمر کے لیے بھی رات کا وقت تھا رزاہرے کے چاند ہوتا بھی رات کو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر اللہ سے دعا کی اللہ تبارک پترنا چاند کے دو ٹکڑے فرما دیے بعض روایتوں میں کیا آپ نے اشارہ کیا اور اس سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ موجزہ دکھایا کہ یہ دیکھ لو اور فرمایا اشہدو اس کے اوپر گواہ ہو جاؤ کہ دیکھو یہ چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے یہ اس لیے کہ اس وقت ظاہر کو دوسرا موجود نہیں تھا کچھ سہوائی گرام علی مردوان اور کچھ یہ قریش تھے جن کے سامنے یہ ہوا کہا کہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے چاند کے دو ٹکڑے تمہارے کہنے پر کر دیے ہیں پھر یہ چاند کے ٹکڑے دور چلے گئے یعنی ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا پہاڑ جو تھا ان چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان تھا لیکن جن کے نصیب میں ایمان اس وقت بھی نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے یہ تو نواز جادو ہے اب اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں یعنی اگر یہ جادو آسمان پر ہوا ہے تو باہر کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کیا انہوں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے تو لوگ آئے جو کافلے وغیرہ آ رہے تھے انہوں نے نے کہا کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس رات چاند کے دو ٹپڑے ہوئے تھے انہوں نے قریب قریب کے علاقوں کے اندر بھیجا کے جا کے دیکھو کہ ان سے پوچھو جا کے تو جس نے دیکھا تو اس نے بہن کیا کہ ہاں باقی ہم نے دیکھا ہے کہ اس رات چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے تو اب انہوں نے بجائے ایمان لانے کے یہ کہا کہ شرم مستمر کہ یہ تو پرانا جادو ہے اسی طرح چلتا ہوا آ رہا ہے کہ لوگ اس طرح کے جادو کرتے رہتے ہیں تو پاک میں فرمائے سشرم مستمر کہ اگر وہ تمام کی تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں کوئی بھی نشانی دیکھ لیں تو وہ اس سے اعراض کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جادو ہے یہ پرانا جادو چلتا ہوا آ رہا ہے یہ جادو پھر بھی وہ ایمان لے کر نہیں آیا اس واقعے کو قاضی آزمال کی رحمت اللہ تعالی نے بیان کیا ہے فرماتے ہیں قال الله تعالی اقتربت الساعت و انشق القمر و این یرو آیتن یعرضو و یقولو سشر مستمر اخبر تعالی بوقوع انشقاق ہی بلفظ الماضی و اعراض الكفرت عن آیات و اجمع المفسرون و اہل على وقوعی یعنی اللہ تبارک وطر نے یہ فرمایا اقتبر قمر سین شکل قبر نہیں فرمایا یہ فرمایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو چکا ایسا نہیں فرمایا کہ سین شکل کہ ان قریب چاند دو ٹکڑے ہوگا ماضی کے لفظ کے ساتھ فرمایا فرماتے ہیں کہ مفسرین اور اہل السنہ کا اس پر اجماع ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے یہ واقعہ ہو چکا ایسا نہیں کہ قرب قیامت کے اندر یہ واقعہ ہو اس کے بعد قاضی اعظم کی رسمت اللہ اولن اولا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی کیونکہ آپ اس وقت حضرات اسلام کے ساتھ موجود تھے اور آپ سے جلیل القدر چار تابعین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے پہلے اس کو بیان کیا ہے پھر مزید چھ صحابہ کے نام بھی ذکر کیے ہیں ان کی بھی بعض روایتیں ذکر کی ہیں دیکھ لیں فرماتے ہیں اکبر الحسین ابن محمد الحافظ من كتابه قال حدثنا القاضي سراج بن عبد الله قال حدثنا الأصغيري قال حدثنا المرغزي قال حدثنا الفربري قال حدثنا البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة والصفيان عن العمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ان شق القمر على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتيني فرقه فوق الجبل وفرقه دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا وفي روايه مجاهد ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي یعنی بعض طرق الاعمشي ونحن بمنا يعني بعض روايتوں میں ہے کہ اس وقت ہم مینا کے اندر تھے یہ بات تو مینا بالکل مکے کے قریب ہی ہے ہم اس وقت مینا کے اندر موجود تھے اور چاند ظاہر ہے ایسا تو نہیں مکے میں نظر آئے تو مینا میں نظر نہ بالکل قریب قریب کے علاقے ہیں تو جیسا مینا سے نظر آ رہا ہے مکے سے بھی نظر آئے گا عن ابن الاسود وقال الجبل القبر کہ میں نے پہاڑ کو چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا چاند کا ایک ٹکڑا ادھر تھا اور ایک ٹکڑا ادھر تھا اور ان دونوں کے درمیان پہاڑ موجود تھا مزید فرماتے ہیں رباہ ان ہُ مسرو ان ہُن و زاد فارو قریشین سہر کم ابن ابی قبشت فقان رجل احسمدن ان کان سہ حرل قمر فن لا یبل ارد کلح فص علوم آخر حل ر او ہاد فسألهم فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك وحكى الصبرقندي عن الضحاك نحوه وقال فقال أبو جهل هذا سحر فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أرأوا ذلك أم لا فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقا فقال يعني الكفار هذا سحر مستبر ورواه أيضا عن ابن مسعود القمت فهؤلاء أربعة عن عبد الله وقد رواه غير ابن مسعود كما رواه ابن مسعود منهم أنس وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعلي وجبير بن متعن فقال علي من رواية أبي حذيفة الأرحب ان شق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حضرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كإلاوة مزید ان چھ صحابہ نے بھی اس واقعے کو روایت کیا ہے جن میں سے حضرت انس ہیں حضرت ابن عباس ہیں حضرت ابن عمر ہیں حضرت شزیفہ ہیں حضرت علی ہیں اور حضرت جبیر بن مطین رضی اللہ تعالی عنہم ان چھ نے بھی اس واقعے کو روایت کیا ہے اور حضرت علی کی روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہوا اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہمیں بھی یہ دیکھنے کا کیا اَنْ اِنْ عَنْ حضرت انس بھی اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں لیکن حضرت انس اس وقت موجود نہیں تھے ان کو دیگر صحابہ نے یہ واقعہ بتایا کیونکہ یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا اور حضرت انس مدین میں ایمان لے کر آئے تھے رضی اللہ تعالی تو اس میں یہ واقعہ بتایا کہ چاند جب دو ٹکڑے ہوا تو ہیرہ یعنی غار ہیرہ یعنی اس کا پہاڑ یہ چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان تھا وفي رواية معمر وغيره عن قتادة عنه أراهم القمر مرتين انشقاقه فنزلت ان اقتربت السعاد وانشق القمر ورواه عن جبير بن متعم ابنه محمد وابن ابنه جبير بن محمد ورواه عن ابن اباس عبيد الله ابن عبد الله ابن عطبة ورواه عن ابن عمر مجاهد ورواه عن حزيفة ابو عبد الرحمن صلمي ومسلم بن عمران الازدي اب آگے بعض لوگوں نے جن کی عقل ہر زمانے کے اندر ماری گئی ہے جن کو مخضول کے لفظ سے یہاں پہ تعبیر کیا ہے کہ جو بے وقوف ہے جس کو کوئی مدد حاصل نہیں ہے کوئی نصرت حاصل نہیں ہے ان کی بعض باتوں کا اعتراض کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ موجودہ شکل الکمر ابھی واقع نہیں ہوا بلکہ قیامت کے قریب واقع ہوگا یا انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہوگا ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اگر چاند دو ٹکڑے ہوتا تو ساری دنیا دیکھتی ہر جگہ سے اس بات کی خبر آتی کہ ایسا ہوا ہے تو قاضی آزمال کی رحمت اللہ ہی تلالے نے اس کے چند جواب دیے پہلی بات تو یہ ہے بہرحال جو پیچھے بات گزری ہے کہ صرف مکے والوں نے نہیں دیکھا بلکہ عریب قریب کے کئی لوگوں نے دیکھا ہے قاضی آزمال کی رحمت اللہ ہی تلاڑے فرماتے ہیں کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب نے نہیں دیکھا تو بھئی رات کا وقت تھا رات کا وقت اور اس زمانے کا وقت تھا وہاں تو چراغ بھی بہت سے گھروں کے اندر نہیں ہوتے تھے ہمارے یہاں تو لائٹنگ ہوتی ہے راتوں کو لوگ جاگتے ہیں پہلے یہ تھوڑی ہوتا تھا پہلے تو مغرب ہوئی عشاء ہوئی لوگ گھروں کے اندر چلے جایا کرتے تھے تو ایسا تھوڑی تھا کہ سب کو پتا تھا کہ آج چاند کے دو ٹکڑے ہونے لہذا ہم سب آنکھیں لگا کے آسمان کی طرف بیٹھ جائیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے ہم دیکھیں گے یہ تو کفار مکہ نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے پہلی بات تو یہ کہ سارے کے سارے وہاں کو انتظار کر کے بیٹھے نہیں ہوں گے دوسری بات اگر بالفت اول تو یہ من ہی نہیں ہے کہ لوگوں نے کہا ہو کہ ہم نے نہیں دیکھا ہم نے نہیں دیکھا عباس لوگ کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو نہیں دیکھا بڑی تعداد میں لوگ کہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تو بھائی ٹھیک ہے تم نے نہیں دیکھا تمہارا نہ دیکھنا اس بات کی دلیل تھوڑی کہ ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے تمہارا نہ دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ ہوا نہیں اس لیے کہ جو چاند ہے یہ علاقوں کے تبدیل ہونے کی وجہ سے بازوقات نظر نہیں آتا اب مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر چاند رات میں شروع ہوا مغرب کے بعد تو ابھی مدینہ مکے کے اندر تو چاند کی حاضری نہیں ہوئی وہاں تو دین ہے امریکہ کے اندر دین ہے تو وہاں کہاں چاند نظر آئے گا تو یہ اختلاف بلاد ہوتے ہیں تو بوسوں کو تو نظر ہی نہیں آئے گا ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس وقت چاند کے دو ٹکڑے ہوئے کیونکہ اس وقت وہاں دین ہو رہا تھا تو اس لیے لہذا سب کا دیکھنا تو یہ ویسے ہی ضروری نہیں ہے کہ اختلاف بلد کی وجہ سے اختلاف مطالعے کی وجہ سے ویسے ہی کئی مقام پہ چاند ہوتا ہے کئی مقام پہ چاند نہیں ہوتا پھر اس کی مثال دیتے ہیں مثال کے طور پہ جب چاند گہن لگتا ہے تو بہت سے علاقوں میں پورا پورا چاند گہن لگتا ہے بہت سو کے اندر جزوی لگتا ہے اور بہت میں سرس لگتا ہی نہیں ہے حالانکہ چاند تو ایک ہی ہے لیکن اختلاف بلد کی وجہ سے اس کا معاملہ جدا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری دنیا اس معوضے کو اس وقت دیکھتی کیونکہ اول تو یہ رات میں واقع था آیا تھا عام طور پہ لوگ راتوں میں آرام کرتے ہیں پھر اس کے بعد کاضی آزمالی رحمتہ اللہ ہی طرح ایک بات مزید یہ بتاتے ہیں کہ آسمان پر بعض اوقات ایسے انوار اور عجائب ظاہر ہوتے ہیں کہ ہر کوئی اس کو نہیں دیکھتا بلکہ جو के अंदर کے اندر بیٹھے जो इस فن کے ماہر ہوتے ہیں جن کی یہ فیلڈ ہوتی ہے کہ وہ آ, آسمان کے معاملات کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو وہ ایسی ایسی بعض باتیں بیان کرتے ہیں اور سکا ہوتے ہیں سچے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی تو اب آسمان کا ہر معاملہ ہر ایک دیکھے ایسا تو ہوگا نہیں کتنے تاروں کے بارے میں ہم سنتے ہیں مشتری ہے سونے ہے پھونا پونا پونا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کون کہاں ہوتا ہے وہ تارے نظر آتے ہیں اس پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا تارہ کون سا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی آسمان پر مخلوقات کو بیان کرتے ہیں کون کون سے سیاروں کو بیان کرتا ہے ہمیں نظر آتا ہے تو وہ بھی دوربینوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے معلوم کرتے ہیں کہ کون سا کہاں پر ہے تو آسمان کے بہت سارے معاملات ہم پر پوشیدہ رہتے ہیں لیکن بعض لوگوں پر وہ ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح چونکہ موجودہ شکر قمر کا واقعہ یہ اچانک پیش آیا اور رات کے وقت میں پیش آیا اور ایک بڑی تعداد کے اندر صحابہ نے اس کو روایت بھی کیا پھر دوسرا قرآن نے اس بات کو بیان کر دیا تو پھر مسلمان کے لیے اس کے اندر رہا ہاں کوئی نسرانی کوئی عیسائی کو یہودی اس پہ اعتراض کرے تو ایک بات ہے علم خفاجی رحمت اللہ تعالیٰ نے نصیم الریاض کے اندر یہ واقعہ نقل کیا کہ مسلمانوں کے خطیب عالم یہ گئے روم کی طرف تو وہاں کسی پادری کو مناظرے کے لیے ان سے بلایا گیا باعث کے لیے بلایا گیا اس نے آ کے اعتراض کیا کہ چاند سے تمہاری کوئی رشتہ داری ہے کیا کہ چاند جب دو ٹکڑے ہوا تو تم لوگوں نے دیکھا دوسروں نے دیکھا تمہاری کوئی رشتے داری ہے کہ چاند تمہیں نظر آ گیا دوسروں کو نظر نہیں آیا اب تمام امبیا کرام علی اسلام کے موجزات حق ہیں لیکن انہوں نے بطور الزام یہ کہا کہ تم یہ بتاؤ تمہاری دسترخوان کے ساتھ کوئی رشتے داری ہے کیا تمہاری دسترخوان کے ساتھ کوئی رشتے داری ہے کہ حضرت سعید السا نبی نار اسلام پہ دسترخوان نازر ہوا اس وقت جو آپ کے ساتھ حوالے موجود تھے وہ دیکھ رہے تھے دسترخوان اترا ہے باقی وقت جو یہودی تھے یونانی تھے کو نظر تو تمہاری کو دفتر خان کے ساتھ رشتے داری ہے تو ایسا کوئی اعتراض عیسائی وغیرہ کرتا ہے تو ٹھیک تو اس کا بھی نہیں ہے اس کے بھی جوابات ہمارے علماء نے دیے ہیں لیکن ایک مسلمان کے لیے جب ایک بات قرآن و حدیث کے اندر آ گئی تو پھر اس کے اوپر اس نے اعتقاد اس نے ایمان یہ رکھنا ہے فرماتني بأكثر طرق هذه الأحاديث صحيحة والآية مصرحة ولا يلتفت إلى اعتراض مخذور بأنه لو كان هذا لم لغف على أهل الأرض إذ هو شيء ظاهر لجميعهم إذ لم ينقل لنا من عن أهل الأرض أنهم رصدوا تلك الليلة فلم يروه إن شق ولو نقل إلينا عمن لا يجوز تمالوهم لكثرتهم على الكذب لما كانت علينا به حجة إذ ليس القمر في حد واحد لجميع أهل الأرض فقد يتلو على قوم قبل أن يتلو على آخرين وقد يكون من قوم بتد ما هو من مقابلهم من اقطار الأرض أو يحول بين قوم وبينه صحاب أو جبال ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض وفي بعدها جزئية وفي بعضها كلية وفي بعدها لا يعرفه إلا المدعون لعلمها وذلك تقدير العزيز العليم وآية القمر كانت ليلة والعادة من الناس بالليل الهد ووء والسكون وإيجاف الأبواب وقطع التصرف ولا يجب يكاد يعرف من أمور السماء شيئا إلا من رصد ذلك وهتبل به وكذلك ما يكون الكسوف القمري كثيرا في البلاد وأكثرهم لا يعلم به حتى يخبر وكثيرا ما يحدث السقات بأجائب يشاهدونها من أنوار ونجوم توالع عغام تظهر في الأحيان بالليل في السماء ولا علم عند أحد منها یہاں تک معجوزہ شق القمر پہ گفتگو کی دوسرا معجزہ ہے رد شمس کا رد شمس یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو لوٹایا یہ مولا کائنات حضرت مولا مشکل کشا کر اللہ تعالی وج الکریم کے اعزاز میں ان کی کرامت میں ان کے مقام و مرتبہ کو مزید بلند کرنے کے لیے ان کے اللہ اور اس کے رسول از وجلہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبوب ہونے کی ایک مزید نشانی بیان کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ بیان کرنے کے لیے واقعہ پیش آیا مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی پر مقام صحبہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علہ کی ران مبارک پر سر رکھ کے آرام فرما ہو گئے تھے حضور علیہ السلاط اسلام نے نماز اثر ادا کر دی تھی لیکن حضرت علی نے ادا نہیں کی تھی آپ سورج کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال کی وجہ سے آپ نے اپنی ران کو نہیں ہلایا اور نہ ہی حضور علیہ السلاط اسلام کو جگایا پھر جب حضور علیہ السلاط اسلام بیدار ہوئے تو پوچھا کہ اے علی آپ نے نماز پڑھ لی تو حرض کی کہ میں نے نماز نہیں پڑی تو حضور علیہ اسلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے فردد ان الشمس اے اللہ حضرت علی تیری اطاعت کے اندر تھے اور تیری رسول کی اطاعت کے اندر تھے لہذا ان پر سورج کو واپس کر دیں حضرت اسما بنتے عمیش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا تھا پھر وہ سورج شروع ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی اور یہ واقعہ خیبر کے قریب مقام صحبہ میں پیش آیا یہ واقعہ ایک مرتبہ تو مولائے کائنات کے لیے اس طرح پیش آیا کہ آپ کے لیے حضرت استاد نے سورج کو لوٹا دیا اس واقعے کو امام تہابی رحمت اللہ تعالی نے اپنی مشہور کتاب شرح مشکل الاثار میں آپ کی ایک کتاب تو شرح مانی الاثار کے نام سے دوسری آپ کی کتاب ہے شرح مشکل الاثار کے نام سے اور اس کو مشکل الحدیث بھی کہتے ہیں اس میں آپ نے دو سندوں کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث صحیح ہے اور محدث جو ہیں احمد بن فالح رسمت اللہ تعالی ان کا بھی قول ذکر کیا ہے کہ اس حدیث میں کسی اہل علم کو کلام کرنے کی گنجائش موجود نہیں کہ بالکل صحیح حدیث مبارکہ ہے اس پر بعض جو متشددین ہیں انہوں نے اس حوالے سے اعتراضات کیے ہیں کہ نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث موضوع ہے جیسے الامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی اور بعض اور لوگوں نے اس پر اعتراض کیے ہیں تو اول تو قاضی آزمالکی رحمت اللہ علیہ نے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کا قول جکر کیا اس کے علاوہ علامہ جربانہ الرئیت کی شعرائی رحمت اللہ علیہ نے کشف اللبص ان حدیث رد الشمس کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے اس میں انہوں نے اور ان کے شاگر اللامہ محمد بن یوسف شامی الصالشی انہوں نے موزیل اللب ان حدیث رد الشمس کے نام سے ایک رسالہ لکھا اور جن لوگوں نے حدیث رد الشمس پہ کسی طرح کا بھی رابیوں کے اعتبار سے اعتراض کیا تھا سب کا جواب دیا کہ اس کے رابیوں کے بارے میں جو کلام کیا گیا ہے وہ ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس حدیثِ پاک کو موضوع قرار دیا جائے یہ حدیث پاک بالکل صحیح حدیث مبارکہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے امام تہابی رحمت اللہ نے اس کو ذکر کیا اور یہ فرمایا وہ ہادانی الحدیث و روات کہ یہ حدیث دونوں کیا ہیں۔ ثاب ہیں اور اس کے راوی سکا ہیں ایک واقعہ تو مقام صحابہ کے اندر حضرت اسلام کا یہ پیش آیا باقی اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ایک مرتبہ تبرانی شریف موجم اوسط کے اندر یہ حدیث سے مبارکہ ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عدیث کے رابی ہیں اور علامہ ہسمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسنادہ حسن کہ اس کی صنعت حسن درجے کی ہے انہوں نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا کہ رک جا تو سورج کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا یہ تبرانی شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے اسی طرح قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ علیہ سورج کو ٹھہرانے کے حوالے سے ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم معراج کے لیے تشریف لے کر گئے اور آپ واپسی مکہ مکرمہ آئے تو راستے میں آپ نے کفار کا ایک قافلہ دیکھا تھا تو گفار قریش نے جا آپ سے دیگر سوالات کیے ساتھ ہی اسی قافلے کے بارے میں سوال کیا کہ اس کے بارے میں آپ بتائیے تو وہ کب آئے گا حضرت اسلام نے اس کی خبر دی کہ وہ بدھ کے دن تک پہنچ جائے گا جو آپ قافلے کی لوکیشن دیکھ کر آئے تھے مقام دیکھ کر آئے تھے کہ وہ کہاں پر ہے اس کے اعتبار سے جو فاصلہ بنتا تھا قافلے نے بدھ کے دن تک پہنچ جانا تھا اب کفار قریش دیگر تمام معاملوں میں تو آج آ چکے تھے وہ دیکھ چکے تھے کہ جو میراج کا واقعہ اسلام بیان ہیں اس پر جو ہم نے سوال کیا ہے انہوں نے ٹھیک جواب دے دیا ہے اب رہ گیا یہ واقعہ کہ قافلہ واپس آنے بدھ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن آنے کی خبر دی تھی اب سارے کے سارے جمع تھے کہ دیکھیں کافلہ کب آتا ہے بدھ کا دن تھا دن پورا ختم ہوتا جا رہا ہے دن گزرتا جا رہا ہے اور بھی نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدھ کے دن آ جائے گا اب اگر نہیں آتا تو اگر عقلی طور پہ دیکھا جائے تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر قافلے کو کوئی رکاوٹ آ گئی کوئی بیمار ہو گیا کوئی کسی وجہ سے رک گیا تو ہو سکتا ہے کہ معمولی تاخر ہو جائے لیکن یہ کفار قریش تھے ان کو تو موقع ملنا تھا اور انہوں نے تدشیک کرنی تھی استیزاء کرنا تھا حضور علیہ الصلوۃ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی قاضی اعظم کی فرماتے ہیں فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کی فزید لہو فی النہار ساعہ کہ دن کے اندر ایک گھڑی کو بڑا دیا گیا وہ حبست اڑئ الشمسو اور سورج کو روک دیا گیا یعنی سورج دینکل احیتا اجتا ایتا چنّے لگائی حضر ال استاد اسلام کے حکم کی وجہ سے اور پھر نتیجے یہ نکلا کہ جب قافلہ پوچھا تو اسی کے بعد سورج گرو ہوا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا اللہ مسیحتی رحمۃ اللہ تعالیٰ عڑی نے اسی کتاب کشف اللفظ کے اندر یہ فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی کو جو معجوزہ دیا گیا ہے اس کی مثل یا اس سے بڑھ کر عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزہ دیا گیا ہے جیسا معوزہ ان کو ملا اس سے بڑھ کر معوضہ حضور اسلام کو دیا گیا اور صحیح حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا یوشا بن نون علیہ السلام کے لیے سورج کو روک دیا گیا جب آپ جب سے قتال کر رہے تھے تو آپ کے لیے سورج کو روک دیا گیا جب قتال پورا ہوا جہاد آپ کا پورا ہوا تو اس کے بعد سورج غروب ہوا تو جب حضرت سیدنا یوشا بن نون علیہ السلام کے لیے واقعہ پیش آیا اور یہ اصول بیان کیا ہے امام شافعی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا جاتا ہے لہذا آپ کے لیے بھی سورج کو روک لیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ چند موجودے ہوئے جو قازی آزمالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کے حوالے سے بیان کیے ہیں اگلی فصل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا اور کھانا زیادہ ہو جانا اس کا تذکرہ کیا ہے اس کی ابارت دیکھ لیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے فرماتے ہیں کو وحی کی گئی فی شجر علی اور آپ کا سر مبارک حضرت علی کی گود میں تھا فلم جسل العصر الشمس نہیں پڑی تھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپ نے نماز پڑھ لی یا علی فقالنا میں نے نماز نہیں پڑھی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انه كان في طاعتك وطاعه رسولك فردد عليه الشمس قالت اسماء فرئيتها غربت ثم رئيتها طلعت بعدما غربت وبقفت على الجبال والارض وذلك بالصحاباء في خيبر قال وهذا الحديثان ثابتتان ورواتهما ثقات وحكت تحابي أن أحمد بن صالح كان يقول لا ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة ورضى يونس بن في زيادة المغازي في روايته عن ابن إصحاق لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العير قالوا متى تجيء قال يوم الأربعة فلما كان ذلك اليوم أشرقت قريش ينظرون وقد ول النهار ولم تجئ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس پر بجسٹ دلہ والا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موجوات ہمیں ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی عقیدت محبت اللہ تبارک وطالعہ ہمارے اندر زیادہ فرماتا رہے آمین بجہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم